کاف قرآن مجید کی قسم ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں چٹلایا بل جی بو قال هذا شيء عجيب بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کن لکھا جاؤ بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے ادعال اور دو من حفی واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا چنانچے وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں روسم رو بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رکھنے نہیں ہیں اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں تاکہ تا وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بر تہ خوشے ہوتے ہیں رز قلبی بلدتم تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا وَعَادٌ وَفِرْعَونُ وَإِخْوَانُ الُوط نیس قوم عاد اور فرعون اور لوت کے بھائیوں نے بھی وَأَصْحَابُ الْأَيْكَتِ وَقَوْمُ تُبَّعُ اور اصحاب العکا اور تباء کی قوم نے بھی ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا افعینا بالخلق اول بل هم فی لبس من خلق جدید بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے نہیں لیکن یہ لوگ اس نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدْ ونحن إليه من حبل الوريد. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دائی جانب اور دوسرا بائی جانب بیٹھا ہوتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لئے تیار وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالحق۔ مکم تم ہوں تین اور موت کی سختی سچ مجھ آنے ہی والی ہے اے انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا نو فوفی سولی ملو اور سور پھونکا جانے والا ہے یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا لقد من هذا عنك حدید حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے وقال ما لدي اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ آمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے القیاتی جہن کل ساری نانی حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک ڈالنے والا تھا اللہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو تل نف بولا لی کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا قال لا تختصموا لدی وقد مول الیکم بالوعی اللہ تعالی کہے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس آزاد کی دھمکی بھیج چکا تھا مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے جن اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گا کل اوا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی رکھنے والا ہو من خشی بقلب منیب جو جائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے ادو ہے سلام الخلوں تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا لہم اون مزید جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ وہاں چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے اور ان مکے کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی یقیناً <تصفيق> <Suffering> اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری لہذا اے پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ تصبیح کرتے رہو سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تصبیح کرو اور شریدوں کے بعد بھی یوم یناد المناد من مکان قریب اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا یوم یسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا انہوںس یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی اور آخر کار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے ویلی کیا اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے نہ جب بالغ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو